بھو مجاز کی طرف اشارہ تھا اللہ تمہارے اعمال دیکھنے والے ہیں تو بدلہ دیں گے اس پہ آپ صورت میں خود وقوع مجاز کا بیان ہے وہاں چارہ تھا پہلے ح شکوہ کفات پھر امکان قیامت پر دو دلائیں لکلیہ بھکو قیامت تفریقات اشارات اور تسلی خاتم علم دیا یا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حافظ القران المجيد بيان شاهد لکھو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 تو مقصم بے کی عظمت ہوئی ہے نا عظیم القدر ذات عظیم الشان قرآن کی قسم ہے قسم ہے قرآن مجید کی جواب قسم معذوب ہے انا ارسل ناکیرہ انا ارسل نا ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا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 بلکہ تعجب یا کفار میں اس چیز سے کہ آگ یا ان کے پاس ڈرے ڈرانے والا ان کی جنس سے یعنی بشار پس کہا کافروں نے کہ یہ چیز عجیب ہے کس چیز کو عجیب سمجھا نبی کا بشار ہونا عجیب سمجھا کا اعضا متنا وکنہ ایک تو نبی کا بشار ہونا عجیب سمجھا دوسرا اس کے دعوے کو بھی کیا سمجھا عجیب سمجھا قائضہ متنا وقہ تراغا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے کیا مٹی دعویٰ عجیب کرتا ہے ظالم بیر یہ لوٹنا ہوگا بعید یہ لوٹنا کیا ہوگا بالکل نہیں اٹھ سکتے کیا مکانی بھی نہیں اب آپ ایک حادثہ لکھیں مبان اربا من الحش ان کے سامنے چار موانے تھے موان اربا من الحش حاشے لکھیں بھئی وہ جو حشر کو بھئی سمجھتے تھے قیامت کو تو اس سے معنی کتنے ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں پہلا معنی لکھو عدم علم فائل کہ ضرور لکھو بھائی اچھی چیزیں عدم علم فائل کہ فائل کو علم نہ ہو میں نے کیا کام کرنا ہے مبان اربہ من رحش کتنی ہیں جی پہلا آدم علم فائر کہ فائل کو پتہ نہ ہو تو کیسے پیدا کرے گا بنائے گا دوسرا علم قدرت فائر دوسرا ہے عدم قدرت فائر پہلا ہے کہ فائل کو علم نہ ہو اب دوسرا کہہ ہے کہ فائل کو قدرت نہ ہو آدم قدرت تیسرا لکھو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 آدمی مکان مقدور ٹکائی کہ مقدور ممکن نہ ہو جو چیز تاحل قدرت ہو ممکن نہ ہو محال ہو چوتھا نقش عارضی چوتھا نقش آرضی در پائے عارضی طور پہ نقص واقع ہو نقص سے عارضی در پائے بھئی ایک کاریگر ہے وہ گاڑیاں بناتا ہے ٹھیک ہے نا قدرت ہے اس کو گاڑی بنا بے. علم بھی ہے قدرت بھی ہے گاڑی بن بھی سکتی ہے ممکن بھی ہے لیکن بالکل بوڑھا ہو جائے کیا ہو جائے بوڑھا بیمار ہو جائے اگر بنائے گا کہ نقش آر جی ہے در پائے تو پہلا کیا ہے جی پہلا مانے کہ عدم علم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 جواب شکوہ اور رفع مان اول پہلا ماں کیا تھا عدم علم فائل کہ فائل جن چیزوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا علم بھی نہ ہو کیا بلا ہے کیا کچھ ہیں تو مان اول کو رفع کیا گیا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم ریزا ریزا ہو جاؤ کیا ہو جاؤ آ, مٹی تمہارے اجزاء کو کھا جائے پھر بھی میں ان کو جانتا ہوں تو پہلا معنی دور ہو گیا نہیں کہ فائل عالم ہے یہ عدم علم فائل کا معنی دور ہو گیا اچھا جی ایک کاد علم ناپ پہنچ گیا ہے نا جواب شکوا بھی اور دوسرا کیا ہے معنی تحقیق جانتے ہیں ہم ان اجزاء کو کہ کم کر رہی ہے زمین ان میں سے اور بردوں میں سے ونا اور ہمارے ہاں تو کتاب ہے محفوظ یعنی لوح محفوظ لکھو اب دماؤ بھی دماؤ ہم جانتے ہیں اور ہمارا علم قدیم ہے جو لوح محفوظ کے اندر ہے علم قدیم ہے ہمارا اور نزدیک ہمارے کتاب ہے محفوظ یعنی لوہ محفوظ ہے جس کے اندر ہمارا علم قدیم ہے بل قزب و بالحق بلکہ جٹھلایا انہوں نے سچی بات کو اور کون سی سچی بات ہے قیامت باقی بھی ہے توحید رسالت بھی ہے اس مقام پہ قیامت کی بات ہو رہی ہے بلکہ انہوں نے جٹھلایا سچی بات کو جب کہ آ گئی ان کے پاس فاہم فی عمر مری پاس و بیچ حالت مسترب کے ہیں یہ جی ذرا معنی مشکل ہیں لکھتے جاؤ امر مریض کا من حالت مسترب پس و بیچ حالت مسترب کے ہیں اور مسترب کیسے کبھی تعجب کرتے ہیں کبھی تقزیب کرتے ہیں پہلے کیا تھا ان کا بل آجیب میں کیا تھا تعجب تھا نا تو بل قبضہ ہوئے گا تغریب ہے کبھی تعجب کرتے ہیں کبھی تقریب کرتے ہیں آفل یہ دلیل عقلی برائے امکان قیامت دلیل عقلی برائے امکان قیامت یہ بھی لکھ لو اور رپا مان ثانی بھی لکھ لو دلیل لکلی برائے امکان قیامت آمد اور رپا مان ثانی دوسرا معنی کیا تھا تم بتاؤ کہ فعال قادر نہ ہو فرمایا میں قادر بھی ہوں سمجھے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کچھ نہیں ہے کہ میں نے آسمان زمین ساری مخلوق کو پیدا کیا قادر ہوں کیا پس نہیں دیکھتے ترب آسمان کے جو ان کے اوپر ہے کیسے بنایا ہم نے اس کو اور مزین کیا اس و ستاروں سے اور نہیں واسطے اس سے کوئی شگاف فروغ کا مانا شگا آسمان پہ کوئی شگاف بھی نہیں ہے کیونکہ شگاف سے عیب ہوتا ہے کیا شگاف سے کیا ہوتا ہے عیب ہوتا ہے دروازوں سے عیب ہوتا ہے بعض لوگ ایسے اعتراف کرتے ہیں قرآن تو کہتا ہے شگاف نہیں حالانکہ آسمان میں کیا ہے دروازے ہیں آتے جاتے ہیں فرشتے بھائی دروازے ہیں نا دروازے عیب کی چیز ہے عیب کی چیز کیا ہے شگاف ہے دروازے ہیں مست ادھر اگر شداف پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا عیب ہوگا اور نہیں واسطے اس کو کہ شگاف والا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 واسطے ہر بندے کے جو کہ انابت والا ہے اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی با برکت فہم حکمت تنظیل بس اگئے ہم نے بس و پانی کے با و حب الحسی اور غلہ کھیت کا حب من غلہ حسید من کھیت یہ حسید بن محسود ہے نا کھیت کو کاٹا جاتا ہے وہ نقل سے کا۔ اور کھجوریں پیدا کی لمبی لمبی کے واسطے ان کھجوروں کے خوشے ہیں نرم نزید کا منع نرم بھی کیا جاتا ہے تاہ بتا بھی کیا جاتا ہے بعض وحاف کا بات رزق کل یہ سارا کچھ ہم نے کیوں کیا جی اپنے بندوں کو روزی دینے کے لیے واہ یہ نا بھی بلدتم کا حکمت تنزیل نمبر دو پانی کو اس لیے بھی اتارا اس لیے بھی کہ آباد کیا ہم نے ساتھ اس کے دیس مردہ کو مردہ زمین آباد ہو گئی زندہ ہو گئی کزال کل خرو یہ نتیجہ دلیل لکھو کزال کل خرو یہ نتیجہ دلیل بھی ہے اور تیسرا معنی کیا تھا جی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 با صاحب رس رس کا من بھی رسے والوں نے کنویں والے اچھا با صاحب اور کنویں والوں نے وہ کنویں والے تھے بقایا قوم سمود قوم سمود کے بقایا کنویں میں رہتے تھے بعد میں وہ بھی تباہ ہوئے اور سمود آل فرون لوت کے بھائیوں نے با صاحب العقا جنگل میں رہنے والے دشتیوں نے وہ قوم و طبع. قوم توبا پڑی ہے یا نہیں بھی اچھا کل ان کا زبر رسولا خار اتنے جٹھایا اصولوں کو بحقہ وہی بس ثابت ہو چکا عذاب میرا آفا آئی نہ بالخل کے یہ زاجر بھی ہے اور رفہ مانے رابع چوتھے مانے کو دور کیا گیا زاجر بھی ہے اور رفہ مانے رابع چوتھا ماں نے کیا تھا جی؟ کہ فائل کے اندر نقص عارضی آ جائے عارضی ایسے بوڑھا ہو جائے تھک جائے کام نہ کر سکے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم جو کہتے ہو کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگی مخلوق کیا ہم تھک گئے ہیں کیا پہلے تو ہم نے پیدا کیا بھائی میں تھکاوٹ ہو گئی ہے نقش سے عارضی بھی دور ہو گیا اب تو سمجھ آئے نا آ, اس طرح قرآن سمجھو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 کہ قیامت یقیناً آنا ہے اب اس کے بارے میں تمہید لکھ لو جی تمہید وقوع قیامت تمہید وقوع قیامت یہ کیا ہے میرے عزیز تمہید وقوع قیامت قیامت واقعی ہونی ہے اور بطور تمہید کے اللہ تبارک و تعالی کی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 وہ نا لما تو وس یہ کس کا بیان ہے علم اور جانتے ہم اس چیز کو کہ وسوسہ کرتا ہے ساتھ اس کے دل اس کا و ناہ ہم و یہ بیان ہے کمال قرب کا کہ اللہ تبارک تعالی ہم سے اتنا قریب ہیں کہ اتنا ہماری شاہ بھی قریب نہیں شاہ وہی ہے جس کے اوپر ہمری آیات کا مدار ہے وہ کاٹ بندہ مر جاتا ہے اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے علمی لحاظ سے سے یہ کیا ہوا جی تمہید وقوع قیامت ہے اس کے لیے اللہ کی قدرت کا بیان تھا علم کا بیان تھا اب ان ذبات اعمال کا بیان دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو شہید بطور تمہید کے کس کا بیان ہے ان جو اعمال کر رہے ہیں وہ محفوظ ہو رہے ہیں یا نہیں بھائی لکھے جا رہے ہیں نا لکھے جا رہے ہیں ان زبات امال کا بیان جب لیتے ہیں دو لینے والے انل یمین و شمال قائد وہ دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں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 یہ ایک پہ بھی استعمال ہوتا ہے متعدد پہ بھی استعمال ہوتا ہے کئی یہ سمجھ لینا سمجھتا ما یا الفظ نہیں بولتا انسان کسی بات کو مگر نزدیک اس کے نگاہ بان تیار بیٹھا ہوتا ہے یہ میرے عزیز کیا تھی یہ جی تمہید وقوع قیامت مت وجات شکرت الما اب قیامت مت کا بیان قیامت شہرا کا بیان بھائی بڑی قیامت کا بیان آگے آ رہا ہے چھوٹی قیامت کیا ہے من ماتا فقت کامت قیامت ہو یہ قیامت شہرہ ہے موت اور آ گئی سختی موت کی بالحق حق کے ساتھ یقین کے ساتھ ذالک ما کن تمن ہو یہ وہ چیز ہے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 تھا تو بیج غفلت کے اس دن سے بس دور کیا ہم نے پردہ تیری غفلت کا پس نگاہ تیری آج کے دن بڑی تیز ہے وہ کال کرین ہو اور کہے گا اس کا ساتھی کرین کے نیچے کو فرشتہ کا اعمال فرشتہ کاتے اعمال کہے گا اس کا ساتھی حاض مال دیا یہ روز نام چا میرے نزدیک تیار ہے ماں کے نیچے کیا لکھو جی روز نام چا میں سمجھاتا ہوں روز نام چاہ بھائی یہ حاجی صاحب بیٹھے ہے نا ہمارے پاس یہ روزانہ ان کے پاس جو گاہک آتے ہیں نا یہ ایک رجسٹر ایسا بناتے ہیں جس کا نام کیا ہوتا ہے روز نامچہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی بک گئی فلاں پہ قرضہ ہے یہ گاڑی بک فلاں پہ قرضہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں روز چاہ کہا جاتا ہے یا روزانہ کی بکری لکھنا قرضہ مرضہ لکھنا کوئی قرضہ دے گیا ہے وہ لکھنا یہ روز نامچہ اس کو کہتے ہیں اور دوسرا رجسٹر ہوتا ہے کھاتے کا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 اللہ کا حکم ہوگا دو فرشتوں کو کون سے جی دو فرشتے ایک سائق دوسرا شہید ڈال دو بی جہنم کے ہر بڑے ناشاکر شاکر کو اس کے نیچے لکھو اوصاف مجرمین کفار پہلی صفت انید دوسری صفت ہر بڑا ناشاکر شاکر اوصاف مجرمین جی دو صفتیں آ گئیں منا الاخیر تیسری صفت جو روکنے والا تھا لے کاموں سے کہتا تھا کہ ملاؤں سے دور بھاگو آ ملا کے چکر میں نہ آنا تو کہ قرآن پڑھائے گا نا کا چکر روکنے والا لے کام سے نمبر تین آ گیا موت دن حد سے بڑھنے والا نمبر چار مریب لوگوں کے دل میں شبو ڈالنے والا اللہ دیال نمبر کتنی کتنی جی چے جس نے کیا ساتھ اللہ کے معبود اور فالقیہ فل عذاب شدی دوسرا کیا تاکید ہے پھینک دوست کو عذاب سخت کے اندر جب عذاب کا آڈر ملے گا نا تو کہے گا اے اللہ مجھے تو شیطان نے گمراہ کیا تھا نا مجھے میرے کریم نے گمراہ کیا تھا شیطان نے پہلے پڑھ چکے ہو نا نقیز لہو شیطان فاہ و لہو کرین میرے کرین نے مجھے گمراہ کیا تھا میرے جٹ نے شیطان نے اب یہ شیطان اس کو جواب دے گا و کال کرین کے نیچے لکھو شیطان کہے گا اس کا جٹ شیطان اے ہمارے پروردگار نہ گمراہ کیا تھا میں نے اس کو جبرن جبرن کلب دیکھ لو لیکن وہ با اختیار خود تھا بیچ گمراہ ہی دور تھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میرے سامنے یہ شور ہول نہ بچاؤ یہ تمہارا شور غول مجھ کو پسند نہیں ہے میں تو تمہیں دھمکی دے چکا بتا چکا تھا پہلے کہ جو گمراہ ہے ظال وہ بھی جہنم میں جائے گا مزل بھی جہنم قال رد مباسا اللہ فرمائیں گے نہ جھگڑو میرے نزدیک اور تحقیق مقدم کر چکا تھا میں تمہاری طرف وعیدیں وہ وعیدیں یہی ہیں کہ ظال مزل دونوں جہنمی باٮٔ بدل القول الدیا اب نہ تبدیل کی جائے گی یہ بات نزدیک میرے جو میں پہلے بیان کر چکا اور نہیں میں اس تجویز میں ظلم کرنے والا بندوں کو میں نے صحیح تجویز کیا دونوں کو مرا دونوں جہنم یومن تلا وہی انجام آ رہا ہے جس دن کہیں گے ہم جہنم کو کیا پُر ہو گئی ہے اربوں آدمی کروڑوں اربوں آدمی دو میں ڈالیں گے پھر دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو پر ہو چکی ہے تو کیا کہے گی دوزخ؟ حل مزید حل میں مزید کیا ہے زائد کوئی چیز اور خیال کیا کروئے بزرگ کہتے ہیں اپنے پیٹ کو دوزخ نہ بناؤ جیسے دو زخ کہتے ہیں حل میں مزید حل میں مزید تمہارا پیٹ بھی کا کہے حل میں مزید حلم مزید کوئی پکوڑا ہے اور سموسہ اور ہے دہی بلے اور ہیں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 کیا زائد چیز موجود ہے اب نہ ہوئی ترقیب آگئی آپ کے پاس اچھا لی وَعُوذِ لِفَتِ الْجَنَّةِ انجامِ مُتَّقِين پہلے مجرمین کا انجام تھا اور قریب کی جائے گی جنت واسطے متقین کے درانحالے کے غیر بیل ہوگی تاقید ہے یکالو لہم آزماتو آدون یا یکالو لہم مقدر ہے ہاضماتوا دون کے نیچے لکھو احترام متقین احترام مستقین کہا جائے گا ان کو یہ وہ بہشت ہے جس کا وعدہ دیے جاتے تھے تم لکل اوابن او اوساف مستحقین جنت پہلے مجرمین کے اوساف تھے اب کن کے صاف ہیں اوساف مستحقین جنت عواب نمبر ایک حفیظ نمبر دو من خشیا نمبر تین جا قلب منیب کتنی دی چار نمبر لکھ لو یہ بحث کس کے لیے ہے واسطے ہر اس شخص کے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے عواب کا معنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا حفیظ کا معنی اپنے اعبال کی پابندی کرنے والا اپنے وجود پہ کنٹرول کرتا ہے اپنے اعمال کی پابندی کرتا ہے من منخشی الرّحمٰن جو ڈر گیا اللہ سے بن دیکھے و جاب قلب منیب اللہ کے سامنے لائے ایسے دل کو جو انعبت کرنے والی ہے كالب منیب کو لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہوا اد خلو حب السلام یہ یقال الحمہ مقدر ہے کہا جائے گا ان کو داخل ہو جاؤ بحث کے اندر ساتھ سلامتی کے سلام کے نیچے لکھو نعمت نمبر ایک ذالک یوم الخلود یہ نعمت نمبر دو یہ ایسا دن ہے کہ اس کے بعد ہمیش بھی ہی ہمیش کی رہے گی یوم الخلود کا کیا منع ہاں یہ ایسا دن ہے خلود کا کہ اس کے بعد کی ہمیشہ رہے گی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 کہ تم قیامت کو نہیں مانتے پہلے مقزبین کا حال سن لو اور بہت سی جماعتوں کو ہلا کر چکے ہم ان سے پہلے ہم اشدو وہ زیادہ سخت تھے ان سے بیت بار کے کے طاقت کے فا نقابو فل بلاد وہ شہروں کو چھانتے پھرتے تھے نقابو فل بلاد کا معنی وہ میں سمجھاتا ہوں وہ شہروں کو چھانتے پھرتے تھے تو ہم سے زیادہ تھے طاقت میں اور شہروں کو چھانتے پھرتے تھے مثال کے طور پہ جی کراچی آئے یہاں مارکیٹوں پہ پہنچ گئے وہ چیز لو وہ چیز لو وہ چیز لو وہ چھانتے پھرتے ہیں یا نہیں پہلی ڈر کوئی چیز نہ ملی فلانا سامان بھی جی, لاہور ملتا ہے ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے پہ وہاں پہنچے وہ چیز لو وہ چیز لو چانتے پھرتے ہیں یا نہیں اچھا جی ایک چیز ہی ڈالنی ملتی امریکہ ملے گی جی پھر ہوائی <سؤال> جہاز پہ بھاگ کے گئے وہاں چانتے پھرتے ہیں دنیا کا مال بڑھا رہے ہیں دین کا کوئی فکر نہیں ہے اب سمجھی بات چھاننے پھرنے کی وہ دنیا کا مال بڑھانے کے لیے چانتے پھرتے تھے لیکن جب ہمارا عذاب آیا نہ ان کو ہوائی جہازوں نے بچایا نہ محلات نے نہ دنیا نے بچایا حل میں مہیش آئے ہیں جب ہمارا عذاب آیا کیا ملی ان کو جگہ بھاگنے کی مہیش کا ون کا لکھنا ہے جگہ بھاگنے کی جب ہمارا عذاب آیا تو کیا ان کے لیے جگہ بھاگنے کی تھی نہیں تھی مہیش ان نفیز کا بےکس بے شک اس واقعے کے اندر یا ہم نے ان کو ہلاک کیا نا یہی واقعہ بے شک اس واقعے میں البتہ بڑی عبرا تھا ہے اس شخص کے لیے کہ کان لہو قلب مستفیدی اس شخص کے لیے کہ ہے سے اس کے دل سمندہ یا کم از کم ڈالتا ہے کانوں کو بات سننے کے لیے وہ شہید اور وہ حاضر بالقلب ہے شہید کا منع آغر بالکل یہ تو مقزبین جو تھے نا توحید کے قیامت کے ان کا انجام آگے پھر وہی ہے دلیل امکان دلیل اقلی برائے امکان قیامت یقینی بات ہے کہ پیدا کہ ہم نے آسمانوں کو زمینوں کو جون کے درمیان ہے چھ دنوں کے انداز اور نہ پہنچا ہم کو کوئی تھکان لوگوں کا منع تھکان نہیں پہنچی یعنی فائل میں نقش عارضی نہیں آئے پاس بر علامہ یقوم تسلی خاتم و لمبیا صبر کا پر اس کے جو کہتے ہیں اور طریق صبر کیا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جا کہ اس کی طرح اللہ کی تسبیح تحلیل عبادت اس کے ساتھ صبر ہوتی ہے طریق صب تصوی بیان کر ساتھ تاری رب اپنے کے پہلے طلوع شامس کے یہ کون سی نماز ہے نماز فج. اور پہلے غروب کے یہ کون سی نماز ہے جی زہر اص بامن اللہ فصب ہو یہ کون سی نماز ہے نمازیں مغرش اور رات کی تصویر پر بات بار سجو سجوج سے کہیں چلے قوب فرائے اور پیچھے فرائض کے فرائض کے پیچھے سنتے نوافل ہیں وسط میں جوم یوناد المناد بیان بھکو قیامت بیان بھکو قیامت امکان قیامت کے بعد بھکو قیامت ہے اور وسط میں یہ خطاب عام ہے اے مخاطب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 ہر شخص یہی سمجھے گا کہ اسرافیل ہمارے قریب کڑا ہوا ہے جس دن پکارے گا پکارنے والا جگہ قریب سے یوم یسمون و یہ وہ دن ہوگا کہ سنیں گے چنگھاڑ کو چنگھاڑ سے مراد وہی ہے سورہ اسرافیل کا وعدہ سنیں گے چنگھاڑ کو ساتھ ہی یقین کے یہ ہوگا دن نکلنے کا قبروں سے قبروں سے نکلنے کا دیں انا نہ میر یہ خلاصہ ما سبق ساری سورت کا خلاصہ آخر میں ہے کہ موت و حیات ہمارے قبضے میں ہے ٹھیک ہے نا پہلے تم آدم تھے آدم سے وجود کے اندر حملہ ہے زندہ کیا پھر ماریں گے اس کے بعد کیا کریں گے یہ ہمارے قبضے میں ہے بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں ہماری طرح لوٹنا ہے جس دن پھٹے گی زمین ان سے سرا آ سرا بمن مسرعی جب زمین پھٹے گی تو دوڑے گیسرا فیل کی طرف دوڑے جس دن پھٹے گی زمین ان سے درآلہ لے کے دوڑنے والے ہوں گے یہی حش رو ہمارے اوپر آسان تمہارا نہن و بما بیمای یہ تسلی ہے حضرت کو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 رسول پس رسول بس نصیحت کر ساتھ قرآن کے اس شخص کو جو ڈرتا ہے میری دھمکوں سے اس نصیحت سے مراد ہے انحار ناف اس نصیحت سے کیا مراد ہے جی انضار ناف مطلب یہ ہے کہ انزار تو ہر ایک کے لیے ہوتا ہے لیکن نفع کس کو دیتا ہے من یقاف ہو